اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس میں دیے گئے مدری پھولوں کو آئیے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلا جو مدری پھول ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں یہ علامت اس وقت اسکرین پر بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ہے کون کون سے اے دِس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے ہمزا تا زبر اتبر حمزا ات تا, ات تا زیر ات اب فرق سمجھ میں آ گیا تا پہلا لفظ ضرور پہ کلکلا نہیں ہے کس طرح پڑھ رہے ات ات ات پڑھیے ات ات دوسرا لفظ تو گروف کلا ہے کس طرح پڑھ رہے ات او تو مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے کفن کی واپسی جس سے ابھی آپ یہ سن رہے ہیں ماں رجب کی باہر ہے اور آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جس میں شابان کے فضائل ہیں وہ پڑھ لیجیے نیز ہر سال شابان المعظم میں فیضان سنت کا باپ فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ نہیں سورت الملکل کی تلاوت مدرسۃ المدینہ بال الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد عماب فعزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام رسول سلاۃ وسلام علئی قیا یا حبیب اللہ سلاۃ وسلام علئی یا نبی وعدہ یا نور اللہ شیخ تریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خوشیت اعلی حضرت بانی دعوت اسکامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تع علیہ وسلم <سلام> کا فرمانے دل نشین ہے فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے آل <سلام> علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اس وقت سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے مدنی قائدوں کو کھول لیں سبق نمبر گیارہ صفا نمبر انیس سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا سبق نمبر گیارہ صفا نمبر انیس مدنی چینل کے ناظرین دیگر گھر کے افراد کو اپنے بچوں کو بھی قریب بلا لیں اور انہیں بھی یہ چیزیں سکھائیے اور انہیں کہیں کہ جس طرح یہاں دہرایا جاتا ہے اس طرح وہ بھی دہرائیں انشاءاللہ شاء اللہ تلفظ سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھ جائیں گے اچھا انشاءاللہ... انشاءاللہ... انشاءاللہ... اس سے قبل کہ ہم جو بقریہ ہمارا سبق رہتا ہے اسے ہم پڑھیں آئیے کچھ دہرائی کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی ارشاد فرمائیے کہ جس حرف پر جزم ہو یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جزم کو آپ مدری چینل پر مراحضہ کر رہے ہوں گے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں سبحان اللہ جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے اللہ ازد وجل کے ذکر کی نیت سے کہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اچھا یہ بتائیے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے جو حروف سیکھے تھے پچھلے سلسلے میں ان حروف کا نام آپ بتا دیں حروف ہے کلکلا سبحان اللہ, آل آل آل آل اللہ ان حروف کا نام حروف قلقلہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں حروف قلقلہ پانچ ہے او تو با جھی دال اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے سبحان اللہ اچھا عدت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حروف قلقلہ پڑھتے وقت کیا محسوس ہوگا یعنی کس طرح اس کی ادائیگی کے وقت ہمیں کیا مطلب یہ کیا محسوس ہوگا آواز کس طرح نکلے گی ان حروف کی ادائیگی کے بعد آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی سبحان اللہ آواز لوٹی ہوئی محسوس ہوگی لوٹتی ہوئی آواز نکلے گی ٹھیک اچھا اب یہ بتائیے عزت حروف کلکلا پر کلکلا کب ہوگا یعنی کس وقت ان پر کلکلا کیا جائے گا جب حروف کلکلا پر ساکل ہوگا اس وقت جزم ہوگا جزم ہوگا اس وقت حروف کلکلا ہوگا وقت کلکلا ہوگا ٹھیک ہے نا جب حروف قلقلہ پر جزم ہوگا یا یوں کہیے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو اس وقت وہاں پہ قلقلہ ہوگا اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر حمزہ پہ جزم ہو تو اسے کس طرح پڑھیں گے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ आ. تو الحمدللہ اس کی پچھلی پانچ لائنیں ہم نے پڑھی تھیں اور انشاءاللہ تبارک اللہ تمہارا اب ہم اسے آگے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک بطالیہ اس سبق کو پڑھیں گے کیونکہ اس کی ہجے یہ انتہائی آسان ہے اس لیے ایک لفظ ہجے کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء روانی کے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدری چینل کے ناظرین بھی سبق نمبر گیارہ صفا نمبر انیس کی پہلی سطر پہلی لائن پہ آ جائے گی بسم, بسم, بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ یہ جو کاف ہے جسے مارک پڑا جاتا ہے کیا یہ حروف کلکلا میں سے ہے نہیں نہیں اسی لیے آواز کو ہم ساخت کر دیتے روک دیتے تھے اب جو قف آ رہا ہے موٹا قف یہ کس کس میں سے ہے روفے کلکلا میں سے اور روفے میں سے بھی ہے تو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے کس طرح کریں گے حمزہ حمزاف زبر عق ہمزاق آپ سمجھ گئے مدری چینل کے ناظرین بھی امید ہے اس فرق کو سمجھ گئے ہوں گے آگے پڑھیے ہمزا زیرکمز حمزا کو اک اک اک ایک اوک اب دیکھیے دونوں میں فرق کیجئے باریک کا کس طرح پڑے تھے اک اک اک اک ایک مل کر سب پڑھ دیجئے اک اک اک اک ایک اوک اور اس کو جو موٹا ہے اک اک اک اک ایک یہ حروفے کل میں سے ٹھیک ہے آگے اب رواب پڑھاتا ہوں آپ کو پڑھیے آ فرق ہا اور ہا میں فرق اب آگے کیا آ رہے ہیں حمزہ اور حمزہ کے اوپر کیا ہے جزم کس طرح پڑیں گے جھٹکا دے کر پڑا اب آگے کیا ہے اس کے سی مخلص کو پڑھیے کوشش کیجیے ان شاء اللہ درست ہو جائے گا میں ایسے آپ کو ہجے سے بھی پڑھاتا ہوں حمزہ آئی زب آٹ حمز آئی زب آٹ حمز آئی زیرمز آئی زیرمز آئی پیش او حمز آئی پیش آر او دیکھیں اس میں محنت تو ہے مدری چینل کے ناظرین بھی کہ آئن کو اس کے مخرج پیدا کرنا محنت تو ہے لیکن چونکہ اسے ہم یہاں درست نہیں کریں گے پھر کہاں کریں گے تو محنت ہے لیکن محنت ان شاء اللہ کرنی ہے اب اسے تینوں روخ کو ایک ساتھ پڑھتا ہوں آپ پڑھیے دیکھیے آئن نکلنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو لفظ ہے نا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ کہ مطمئن میں اس صورت میں ہوں گا جب آپ مجھے زہر اس کھائیں بھائی یہ لفظ سنا دیں تو ہمت مت آ رہیے ان کوشش کریں اللہ رچا اچھا بہتر ہو جائے گا جی حضرت آپ شروع فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم سب حال اللہ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھی بسم اللہ و عشمان نہیں اس کو درست کریے آ, آ, اے, او او او, او, او. ان شاء اللہ اس کی جب ہم تکرار کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں یہ درست ہو جائے گا آپ سنائیے حضرت بسم اللہ الرحمان الرحیم آ, آپ اپنے پہلے لفظ میں جو نا سہی آئی او آ, آ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ پڑھیے بسم اللہ او سبحان اللہ جی عدل آپ سمجھ ہیں بسم اللہ وحمان الرحین ہاں Oh. اس کو درست کر لیجئے لیجیے آئی oh. oh. کلکلا نہیں کرنا آئی oh. او oh. oh. oh. oh. oh. اب اس میں جو آپ کا جو درمیان والا لفظ ہے نا حمزہ آئین زیر ایر. اس پہ آپ کو تکرار بہت کرنی ہے ٹھیک ہے صحیح تو انشاءاللہ تبارک مطلب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تکرار کرتے رہیں گے دیکھیے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو حمزہ زیر ای پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس میں اب کائن کی آواز نہیں نکلتی ٹھیک ہے حمزہ حمزہ زیر زیر زیر ای ایع ایع اب اگر یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ حمزہ آئن زیر ایع پہلے آپ حمزہ کی آواز نکالیے پھر آئن کی آواز نکالیے اس کے اندر پریکٹس اس کے اندر مشق اس کی بے حد بے حد اہم ہے اب یہاں تو ہمارا سلسلہ چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو مدرسۃ المدینہ اکتالیس منٹ کا ہے اس میں چھبیس منٹ کا مدرسہ ہے اور بقایا درس اور مدینہ اور سور ملک ہے تو یہاں اس کی مشق نہیں لیکن اس کی مشق آپ نے بہت کرنی یوں ہی مدنی چینل کے جب ناظرین پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس حرف پر یہ شاید آ کر گاڑی اٹک جائے لیکن گاڑی کو ہمیں روکنا نہیں ہے اسے یہ چلتی رہے گی اور جانے مدینہ روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمت نہیں ہارنی ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ سنائیے ضرور سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا اخ بڑھیے دیکھیں خا جو لفظ ہے نا اس کے بعد گئیں ان کے اندر عموماً غنہ ہو جاتا ہے اخ پڑھ ڈال دیں یا اخ پڑھ ڈال دیں ان دو روپ میں خاص طور پر احتیاط کرنی ہے کہ قلقلہ کل نہیں ہونا کیونکہ خواہ حروف قلقلہ کل میں سے नहीं। نہیں ہے پڑھیے اخ ایک او ایک غین ہے حروف مستعلی میں اسے موٹا پڑھنا ہے لیکن قلقلہ نہیں کرنا اغ اغ ہے دوبارہ پڑھیے اور باب بلند پڑھیے اغ اغ اب کیا آ رہا ہے ہرف باہ کیا آ رہا ہے نہیں حرف کون سا ہے باہ کس میں سے حروف کلخلا میں سے کس طرح پڑھیں گے اب اب اب اب اب اب اب اب اب اب اب ام ام ام ام ام ام اسے دیکھیے واؤ کے اندر او او او چلیے آ بھی آپ کے یہاں پہ کچھ امتحان ہو جائے جی ارشاد فرمائیے مدنی چینل کے نادرین بھی اسے توجہ کے ساتھ دیکھیے بڑا یوں سمجھے کہ ایک معلوماتی اور انٹرسٹنگ سلسلہ اس وقت جاری ہے حمزہ واو زبر او پڑا ہم نے واو ساکن سے پہلے کیا ہے یہ بتائیے کیا ہوا کیا ہوا واو مل کے کہہ دیجئے کیا ہوا واو لین ہوا کیا ہوا واو لین ہوا اچھا تو چلو آپ نے مل کے سب نے بتایا اب انشاءاللہ ایک اسلائی ایسے پوچھتا ہوں جس کو بتاؤ ہاتھ او ٹھیک ہے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے واؤ سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدا ہوگا سبحان اللہ اسے کھینچیں گے ایک علی کی مقدار اس کو کھینچتے پڑیں گے ماشاء اللہ پڑھیے او او صحیح او کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ واؤ لین ہے لین کو کس طرح پڑیں گے نرمی او او سبحان اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھیے اف اف اف اف اف اف ال ال ال ان ان ان ان ار ار اچھا یہاں بھی را میں بھی کہیں قلقلہ نہ ہو صحیح اور رات سے پہلے زبر ہو تو کو موٹا پڑے گا رات سے پہلے پیش ہو پہلے والے ہر پہ پیش ہو تو راکو موٹا پڑیں گے اور رات سے پہلے والے ہر پہ ہو تو کو باریک پڑیں گے ٹھیک ہے اور ار ار ار اور ماشاء اللہ اب کون سا لفظ آیا جی جیم کس میں سے حروف پڑھیے اج اج اج اج اج اج اج اج اج اج ایج اج مدری چینل کے ناظرین بھی دہرائے اج اج اج اج اج اج اش عش اش اش عش اش اش عش اش اش عش اش اب آخری لفظ یا ہے ہو رہا ہے آپ بتائیں یا ساکن سے پہلے سوارے یہاں پر یا کھینچیں گے نہیں سندرمی سے پڑھیں گے ای آپ بتائیے یا ساگن یا ساکن سے پہلے زہر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے یا مدہ ہو رہا ہے اسے کھینچ کر پڑھیں گے جی اس کے لیف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا اس طرح باؤ میں بھی لکھا ہوا تھا کہ واؤ ساکن سے پہلے زہر نہیں آتا صحیح ہے ماشاء اللہ آج آپ نے یہ سبق پڑھا تو آئیے اس کی دوہرائی کرتے ہیں ہر اسلامی بھائی ایک ایک ایک ایک لائن اس کی دوہرائے روانی کے ساتھ جی آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اک ایک نما اللہ اللہ. یہ کون سا حروف ہے اسی لیے اس کو آواز لوٹتی ہوئی نکلی آپ پڑھیے عدت اگلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم آ او ماشاء اللہ ہاں اور ہاں میں اچھا فرق انہوں نے کیا جی حضرت آپ پڑھیے بسم اللہ وسمن وحیم آ او حمزہ پہ جزم ہو تو حمزہ میں جٹکا دیں تھوڑا جھٹکا دیجیے آ آشاء اللہ آئن کو آئن کو دوبارہ ظاہر کیجئے کیجیے او دوبارہ پڑھیے آپ یہ جو درمیان والا لفظ آئین اے اس کا سب کا ذرا زیادہ معاملہ لگ رہا ہے اس کی مشق کیجیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ اللہ چاہتے ہیں یہ درست سنیں گے جی حضور آپ پڑھیے بسم اللہ او ماشاء اللہ جی حضور آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حضر, اب اب اب سبحان ہمارے ام, ام, ام. اسلامی بھائی نے باپ کیا حروف ہے ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے آپ پڑھیے او او صحیح اف اے اوف سبحان اب پڑھئے ان ان ان ار ار ماشاء اللہ اج اج اج جیم سے حروف ہے حروف قلقلہ ماشاءاللہ اس لیے آپ نے یہاں پہ قلقلہ کیا سبحان آگے بڑھیا اش ای ای عش اشبان میٹھے میٹھے اسٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اس تختی کا دوسرا حصہ صفح. یہ بھی ہم نے پڑھا اور اب جو اس کی مشق ہے یہ انشاءاللہ عزوجل مزید آئندہ سلسلے میں کریں گے انتہائی اہمیت کی حامل یہ تختی ہے بہت اس کے اندر کوشش کرنی ہے الحمد عزوجل ہمارا درس یہ رسالہ کفن کی واپسی سے جاری و ساری ہے کیونکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدلی شورا اور بالخصوص شیخ کا تمیر علیہ سنت نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ ان رسائل سے درس دیا جائے اس لیے انشاءاللہ زوجل رسالے کفن کی واپسی سے آپ درس سماعت کریں گے رب والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ وعلا آلک یا حبیب اللہ وعلا آلک والسلام یا نبی اللہ و السلام علیکہ یا السلام علیکیا میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ دو بیٹھ کر درد سماعت کیجئے کہ لا لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے در سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے بسرا کی ایک نیک بیوی بی نے بوقتے وفات اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی بعد اس انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وسیعت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے اتنے میں غیب سے آواز آئی اپنا کفن واپس لے لو ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وسیعت کی تھی جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے آلہ آلہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے اس کے معنی ہے تعظیم کرنا اس کے معنی کیا ہے تعظیم کرنا اس کو السب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے آل اسے الاصم یعنی سب سے زیادہ بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اس نہر سے وہی وہ پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا حنت تو طالبین میں ہے اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں رجم کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایزا نہ دیں اس ماں کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں رجب المرجب کی تو کیا بات ہے مکاشفت القلوب میں ہے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں رین جی سے مراد رحمت الہی ازاجل جین سے مراد بندے کے جرم اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی وہ اللہ ازاجل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو اتیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو دلا زردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی, کی بہت تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ الحمدللہ و بارک وسلم الحمد للہ تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماں کے ماں کے مدنی ماحول میں بکثرت سنت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں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 اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں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 تبارك, تبارك الذي بيده الملق وهو علاق لشيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السرع السماوات صباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه الخطور ثم ارجع البصر قلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها وجعلناها رجوا للشياطين وأعتدنا له العذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقوا فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكسبنا وكلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونرطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فاسوح طل أصحاب السعيد إن الذين يكشون ربهم بالغير له يمصر كرة وأجر كبيرين وأسروا قولهم أبجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعجب من خلق وهو اللقيء الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فمشوكي مناسبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكتف بكم الأرض وإلا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا إلى قوير ما ينقضهم الا رحمان انه بكل شيء بصير اما من هذا الذي هو جند لكم يصركم من دون الرحمن هيهات يكون الا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لتجوكي عدوه من ونقود أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن من يمشي صغيا على قاطق مستقيم قل هو الذي أعشاكم وجعلنا نصفا والأبصار والأبئي دهده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويطيلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل <تصفيق> إنما العين عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلقة تنسيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به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 سنل حبیب سلو باؤ تالا رہی و سخی مبارک وسل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلم یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی یہاں پر مدرسے میں حاضری جو یہاں استمبھ موجود ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے شامل ہوئے سب کی حاضری قبول فرما دیں یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دیں درد کی غلطیاں معاف فرما دیں مولا ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما دیں پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر الا کے ساتھ سفیہ اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اذان و اقامت کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم ہمیں سچا پکا عشق رسول بنا دیں ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقفرت فرما جتنا ٹائم وہ حاضر ہیں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی تندرستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیبیں یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت حج کی سعادت نصیب فرمائے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب عمانی فرمائے عمانی زیر گمبت خزرہ جلوہ محبوب میں شہادت جنت المقیم مدفن اور جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرم شخت طریقت امیر علیہ سنت اور تمام ہی علماء سنت کا سایہ تادیرم پر قائم اور دائم پر جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عزت وسلام السلیم الحمد للہ رب العالمین رحمتی گار ہمر لا اللہ الا اللہ محمد رسول تاری جائے جائے